مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمیزی شریف حدیث نمبر چار سو چوراسی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و مدین کے ناظرین تم پہ کروڑوں درود سلسلے میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے فزانے مدینہ سردار آباد مدنی مرکز فیصلہ آباد سے اس سلسلے میں اچھی چنیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے انشاءاللہ شاء آج دعائے بخش و مغفرت پڑھایا جائے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل آپ کو درود و سلام کے فضائل پر مبنی حکایات پیش کی جائیں گی انشاءاللہ قصیدہ درود اعلی حضرت کا جو ہے اس سے ہم نعت اشار بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ القول البدی میں ہے یہ میر سنت کا رسالہ میرے پاس ہے میٹھے بول اس میں آپ نے یہ حکایت نقل کی ہے بہت پیارا رسالہ ہے حضرت سعید ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھا پوچھا مافال اللہ بھی کا اللہ عزل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ بولا میں سخت ہول ناکیوں سے دوچار ہوا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے منکر نکیر یہ قبر کے ممتح فرشتوں کو کہتے ہیں منکر اور نکیر جب مرنے کے بعد انسان قبر میں پہنچتا ہے تو منکر نکیر قبر میں آتے اور اس سے سوالات کرتے ہیں رب کے بارے میں دین کے بارے میں نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کا جلوہ دکھا کر آپ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے میں نے دل میں سوچا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر تھے اور معطر معطر تھے میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اس حسن و جمال کے پیکر نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے میں نے اسی طرح جوابات دے دیے الحمد للہ یہ عز وجل اعضا سے دور ہو گیا میں نے اس حسن و جمال کے پیکر اور معطر معطر بزرگ سے عرض کی اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں فرمایا تیری کثرت کے ساتھ دروج شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے آپ کا نام نامی صلی الا آپ کا آل یا رسول اللہ آپ کا نامی نامی اے صلی ہر مصیبت ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی وبارک وسلم اے آشیقان رسول آپ نے دیکھا کہ زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے قبر میں سزا دی گئی کہ کے سوالات کے جوابات نہیں بن پا رہے تھے کاش ہم زبان کے غیر ضروری استعمال سے بچیں وہ نادان جو گالیاں بکتے ہیں عبرت حاصل کریں جو غیبتیں کرتے ہیں عبرت حاصل کریں جو فوش باتیں کرتے ہیں فلموں کی باتیں کرتے ہیں ڈراموں کی باتیں کرتے ہیں عورتوں کی باتیں کرتے ہیں. اس کی شادی میری شادی اس کی شادی اس اللہ پھر فضول تبصرے موسم پر حالات پر سیاست پر ملک پر بھائی اس میں کیا فائدہ رکھا ہے درود پڑھیں نا ہر بار ان شاء اللہ دس رحمتیں نازل ہوں گی آپ کے ایک بار درود پڑھنے پر دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجات کی بلندی ہوگی درود پا کیوں نہیں پڑھ لیتے کیا رکھا ہے فضول باتوں میں غیبتوں میں کیا رکھا ہے یہ کیونکہ بربادی رکھی ہے اور اللہ تبارک واطع کی ناراضی کی صورت میں آخرت کے عذابات رکھیں اس میں کیا حاصل ہے تو ایسا نہ ہو کہ زبان کے غیر ضروری استعمال کی بنا پر ہم بھی خبر میں پھنس جائیں اللہ نہ کرے اور یہ بھی غور کیجئے کہ درودے پاک قبر کے اندر حسین صورت اختیار کر کے آیا اور عذاب کو دور کیا سبحان اللہ تو کثرت درود کی برکت سے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو کیا فرشتوں کے آقا جبریل امی علی صلاحت وسلام کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نہیں فرما سکتے ضرور کرم فرما سکتے ہیں آلہ حضرت نے تو یہاں تک کہا نی رے نازی میری نکی پر یہ عیزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پر یہ عید عزت ملی ہے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان گیا بس آپ کو جانا آپ کو مانا آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاری آپ پر قربان گیا آپ پر درود و سلام پڑتا رہا آپ کی سنتوں پر عمل کرتا رہا آپ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تعالی نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب میں قبر میں پہنچا تو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری اب نکیرن کسی بڑے سے بڑے بادشاہ آفیسر کو دنیا سے دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار کو خاطر میں نہیں لاتے مگر سبحان اللہ جو اکالی صلاح السلام کو جانتا ہے مانتا ہے ان کے ارشادات پر عمل کرتا ہے ان پر درود و سلام پڑتا ہے دل میں ان کی محبت اپناتا ہے عشق رسول میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو کیا مقام عطا ہوتا ہے نکی راضی میری فدا ہو کے تجھ پڑیے عت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پڑت ملی ہے تو جب فرشتہ قبر میں آ کر مدد کر سکتا ہے تو فرشتوں کے کی آقا کیوں نہیں کر سکتے ضرور کریں گے اللہ کی عطا سے اور کسی عاشق رسول نے درست ہی تو کہا گو ری اندھی کرنا جب وطائے دیدار عطا کرنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تالام محمد امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے نور والا چہرہ بچوں کی سچی کہانیوں کا یہ سلسلہ ہے امیر علیہ سنوتے ہیں بہت سارے رسالے لکھے ہیں اس میں پھر ان کا خواب بیٹا ہو تو ایسا نور والا چہرہ یہ دودھ پیتا مدنی منہ بچوں کو سٹوریز سے کہانیوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے تو اسلامک سٹوریز پڑھائیں اسلامک سٹوریز سنائیں اس میں بڑی مانفوز ایک شکایت شروع میں لکھی ہوئی اس رسالے کے حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت آ گیا وہاں تو تھا مگر ڈول اور رسی نہیں تھی اسی فکر میں تھا کہ مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں تو حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کہا بیٹی میں رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہا محمد بن سلیمان جزولی بچی نے شرد سے کہا اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈھنکے بج رہے مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا کمال ہو گیا تھوک کنویں میں پہنچتے آنند فانند پانی اوپر آ گیا حضرت سعید محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی نے وزو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمائے بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا وہ بچی کہنے لگی میں بکسرت درد پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے کرم ہوا ہے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عرد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات شریف لکھی اس مدنی منی کو پیارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیسی برکت ملی آشکا نے رسول اور تو کیجیے کہ اس کے تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھ گیا اب یہاں کوئی مدنی منی یا مدنی منہ سوچے کہ ہم بھی کنویں میں تھوک دیں تو بات یہ ہے کہ وہ بچی ایسی تھی کہ اس پر اللہ تبارک وطالعہ کی خاص عنایت تھی ہمیں کسی حوض میں تالاب میں کنویں میں نہیں تھوکنا چاہیے وہ مدنی منی اکالی سلاد و سلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتی تھی کاش ہمیں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا ہو جائے ہم کھڑے ہوں تو درود پڑھیں چل رہے ہوں تو درود پڑے بیٹھے ہوں تو درود پڑھیں لیٹے ہوں تو درود پڑھیں مگر یاد رکھیے جب لیٹ کر درود پڑھیں تو اس وقت پاؤں سمیٹ لینے چاہیے کاش ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبان رہے کاش ذکر و درود ہر گھڑی ردے زباں رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو سلو علشبیب صلی اللہ تعالی عل محسمد ولا علی محمد وعلی ہی ہی و صحدی ہی وبارک وسلم یہ جو بزرگ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے گزرے یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے بہت بڑے عالم تھے اور یہ حسنی سید تھے اور بہت درود و سلام پڑھنے والے اور و وظائف میں مشغول رہنے والے تھے اللہ اکبر اللہ تعالی نے ان کو بہت مقام عطا فرمایا ان کے وصال کے ستتر سال کے بعد سیونٹی سیون ایئرس کے بعد جب قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسمبارک بالکل بالکل ترو تازہ تھا جیسے کہ آج ہی دفن کیا گیا ہو داڑھی کے بال سر کے بال ویسے ہی تھے چہرے کو انگلی سے دبایا گیا تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا جب انگلی ہٹائی تو خون پھر اپنی جگہ لوٹ آئی جیسا زندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور سبحان اللہ شاید درود و سلام کی ہی برکت تھی کہ آپ کی مبارک قبر سے کستوری کی مہک آتی تھی اللہ تبارک وادی کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مغفرت ہو دیروں تو جا تم پہ کے شمسوں دروکوں کروڑوں دور دو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود کھول دو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود اللہ حضرت قصیدہ درود میں بار بار اس میں عرض کر رہے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو شہید بنا کر بھیجا گواہ بنا کر بھیجا کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں آپ بصیر رہیں دیکھنے والے آ پھر بھی میں کس قدر گناہوں پر جری ہوں کہ آپ دیکھ رہے میں پھر بھی گنا کرتا ہوں آقا میری شرمحیا کی آنکھ کھول دیں آپ پر کروڑوں درود ہوں اعلی حضرت کی عرضی ہے ہم غور کریں کہ دن رات ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں اور پھر سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور واقعی شرم کی بات ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم گناہ کرتے ہیں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں پھر بھی ہم گناہ کریں پھر بھی ہم نمازوں کو ترک کر دیں استخر اللہ پھر بھی نتنے نشے کوئی کرے پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی کی جائے اولاد کو دین سے دور رکھا جائے جماعتیں ترک کی جائیں چہرے کو فرنگیوں والا چہرہ بنایا جائے لباس اغیار کا بنایا جائے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں آشکان رسول آشقا نے میلاد الا حضرت فتح و رضویہ جلد انتیس سفر نمبر چار سو چھپن پر لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں نیتوں ارادوں اور دل کے خطروں کو پہچانتے ہیں اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے جس میں اصلا یعنی بالکل پوشیدگی نہیں تم ہو شہید دو بصیر اور میں گناہ پر دلیر تو میں آیا تم پہ کرو درود تم پہ کرو بدر تم پہ کروڑوں کروڑوں شبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ ماہ مسواک جاری ہے اور امیر اللہ سنت کا رسالہ بھی اس تعلق سے آ چکا ہے مسواق شریف کے فضائی تو مسواک کے تعلق سے کچھ آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں بھاری شریع جلد اول دو 297 پر ہے روزے میں مسواک کرنا مکرو نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے مسواک خشک ہو یا تر اگرچہ پانی سے تر کی ہو زوال سے پہلے کریں یا بات کسی وقت بھی مکرو نہیں اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکرو ہے یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے آپ کہیں کہ بھائی ابھی تو رمضان دور ہے ابھی سے آپ روزوں کی بات کر رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے دعوت اسلامی والے الحمد بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں امیر علیہ سنت تو ماشاء اللہ رہتے روزے سے تقریباً سال بھر آپ کا روزہ رہتا ہے تو نفلی روزے بھی ہمیں رکھنے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے اکالی سلاد و سلام کی سنت ہے پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے اللہ نصیب فرمائے مزید سنیے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے خوب خوب برکتیں لوٹی حضرت سئینا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عرویے شہن شاہ خوشخصال پیکرے حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے میں بھی پیچھے ہو لیا آپ ایک باغ میں تشریف لائے داخل ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہجل نے آپ کی روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو چنانچہ قریب ہو کر میں بغور سے دیکھنے لگا جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا تو فرمایا اے عبدالرحمان کیا ہوا میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا فرمایا جبریلی امی نے مجھ سے کہا کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ اجزل فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑے گا میں اس پر رحمت نادل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا سبحان اللہ زمان ستا درود پاک ستائیں درود پاک پڑھو جہاں کے غم جو محمد وعلا وبارک وسل مدن چینل کے ناظرین عاشقان رسول آئیے اب آپ کو میں بہت پیارا درود پڑھاتا ہوں اس کو کہا جاتا ہے بخشش او مغفرت والا درود سبحان اللہ مدن پین سورہ سفر نمبر ایک پر امیر اللہ سنت نے اس کو لکھا ہے کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی عی علی رحمت اللہ کافی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا حال پوچھا فرمایا اللہ عز و جل نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی یہ درود پاک جن جن کے لیے ممکن ہو پڑھ لیں میں پڑھاتا ہوں اللہ علی محمد کل ز کر ذكرهُ ذاكرون وَصلّ على محَّدٍ كل ما غافَله أَن ذكره غافلون اللهم الصّ على محمدٍ كل ماَا ذكره, ما ذكرهُ الذاكرون والصل على محَّدٍ كل ما غاف عن ذكه الغافون یہ مدنی پانچ منصورہ سفر نمبر ایک سو اٹھ پر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود و سلام کی سعادت نصیب فرمائے قعبے بدروں دجا تم پک روڑوں تم پہ کے درود تم سے جہاں کا کروڑوں سنا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں سنا تم پہ کروڑوں درود الحبیب صلی اللہ تعالی علامد اللہ ہم کثرت کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم